صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹے, بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چرن کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں حدیث پاک سے خوبصورت واقعہ لے کر بخاری شریف کی حدیث اور شاندار ایمان افروز واقعہ واقعہ مختصر ہے مگر پر اثر ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتا کسی کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پیاس کی شدت سے مر جائے گا کہ اسی درمیان قوم بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت غور سے سنیے گا عورت کون تھی جو بدکار تھی برے کام کرتی تھی اس کا ادھر سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے تو اب اس نے کیا کیا اپنا موزہ نکالا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا صرف یہ کام کیا اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا پتہ کیا ہوا حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ از وجل نے اس عورت کے گناہوں کی مغفرت فرما دی اس کو بخش دیا گیا بدکار عورت کتے کو پانی پلائے اس کی بخشش ہو جائے واقعی بڑی مختصر حدیث ہے مگر کیسا میسج ہے جانور کی مدد کرنے والے کو اللہ بخش دے تو جو مسلمانوں کی مدد کرے رشتہ داروں کی ہیلپ کرے اپنے گھر والوں کی مدد کرے اپنے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اس پر کتنی رحمتیں نازر ہوں گی اور اسی کے اپوزٹ سوچیے جو مسلمانوں کے لیے تکلیفیں پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اگر مجھے کوئی ایسا شخص سن رہا ہے جو مسلمانوں کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے چوریاں کرتا ہے اغوا کرتے ہیں ڈکیتیاں مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں یہ نہ کرنا ذرا سوچئے وہ کریم ہمیں بخشنا چاہتا ہے وہ ایک, چھو، ایک چھوٹے سے عمل پر مقصد کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر کدھر جائیں گے اور یاد رکھیے گا حقوق اللہ جو ہے نا اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑے یہ اللہ کا حق ہے کوئی ساری زندگی روزے نہ رکھے یہ اللہ کا حق ہے یقیناً رکھنا چاہیے لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر وہ توبہ کر لے اللہ, اللہ کو راضی کر لے اللہ کریم ہے اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا مختلف ہے علماء لمع فرماتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں فرماتا تو بتائیے کتنوں کو ناراض کرو گے کتنوں کے, کتنوں کے ساتھ برا کر لو گے آج کوئی اس طرح کے جو لوگ ہوتے نہ کہتے میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے. آج آپ کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا ظالم کا گریبان ہوگا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس دن کیا کریں گے ہم آج لکھ کر لیجیے معافی آج دے دیجیے دی دی لوگوں کے حقوق واپس اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا کیجیے تو ظلم نہ کیجئے دل نہ دکھائیے تکلیف نہ دی دیجیے راحتیں اور آسانیاں کیجیے اللہ آپ کے لیے راہتے اور آسانیاں کر دے گا حدیث پاک کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو آج لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے ہم پر رحم کیا جائے تو آج زمین والوں پر آپ رحم کیجیے وہ آسمانوں کا مالک آپ پر اور مجھ پر رحم فرمائے گا کرو مہربانی تم اہل زمیں پر کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہر ہوگا عرش بری پر اللہ کریم مجھے بھی مسلمانوں کا خیرخوا بنا دے آپ کو بھی خیرخو بنا دے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم